صلی الرحمن <سؤال> الحمد الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خطاب اور شرمس ہے اور درخت سے 10 سو تیزیس اور اوراد حمسہ کا درخت نمبر پچاس ہے اور در سمارا دعیت شفو پہ ہیں دعیت شفحوں میں سے جو دو پیراگراف اللہ کے پیار نبی حت محمد و صلی اللہ وسلم اور حضرت علیہ السلام کے وسئلے سے جو دعا کرنا تو ہو گیا تھا ابھی شجاعت علین علیہ السلام و سخاواتی ہی یہ دو دعا ہو گیا ابھی آگے فرماتے ہیں آگے وہ ابھی صدا قات الخی ہم جی جتی تو یہ مبارک حصہ ہیں اس کے آج تھوڑی سے تو ذکر ہوں گا یہ دعا جو ہے یہ وسلہ حضرت حجت القبرِ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے حالانکہ حضرت حجرت القبرِ سلام اللّہ علیہ معصومین شامل نہیں ہیں لیکن یقینا جو ہے چادہ معصومین کا آپ قریب ترین رشتہ ہے ال نبی کے سوجا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت علی علیہ السلام چونکہ فاطمِ زہرات سے فاطمِ زہرا کی آپ مان ہیں اور اللہ علی سے جو زہرا سے جو اولاد ہوا ان سب کے آپ جو ہے نانی ہیں اور حضرت خزر اس وجہ سے جو ہے رشتے میں بھی آپ جو ہے رسول اللہ چادہ معاشمین کے قریب ترین حسی ہے باقی آپ کا اللہ کی حضرت جو مانمی مقام و منزلت ہے ہاں جی وہ انہیں دو صفت میں تھوڑا بہت ذکر ہوا ہے کہ حضرت حجر قبرا کی جو ہے نمایاں دو صفات کہ وہ بھی صداقت دل خدیج واجو ان دو نمایاں سے ایک صداقت ایک جوت کا واسطہ دے کر اللہ کی درگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اور آخر میں جو ہے اے اللہ حضرت حضرت قبرہ کی صداقت اور جوت کا واسطہ بڑھ کر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے صداقت اور جو سے کیا مراد ہے باقی حضرت حجرت القبر سلم اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حضرہ بند قوالد کہتے ہیں آپ کے والد کے نام قوالد تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ پہلا دوجا ہے جب تک آپ قید حیات میں تھی زندہ تھے آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کیا آپ کے باقی تمام شادیاں آپ کے رحلت کے بعد کی کیونکہ آپ کا ایک خاص مقام و منزلہ تھی جس کا احترام اللہ کے پیارے نویز بہت ہی ضروری تھی تو اس مبارک اس کہ وہ ابھی صدا کا دن جاتی وجود ہمیں صداقت سے کیا ملات ہے صداقت ابھی زخمی جمع اس کا صداقت آتا ہے صداقت کا ایک معنی جو ہے دوستی اور آجدا کا پیمانی انتہائی قابل اعتماد یا بہترین ثبوت دوستی وغیرہ کا اور اسدھا کو انتہائی وفاداری یا بہترین دوست کے معنی میں اور سدا کا یش دو کو سچ کا سچ کہنا سچ بولنا اور مخلص ہونا سچ کہنا سچ بولنا اور مخلص ہونا یہ معنی کیا ہے لغات کی کتابوں میں تو یہاں حضرت حجرت القبرا سلام اللہ علیہ کی مراد جب ہم دعا کرتے ہیں ابھی صداقت الخر جات تو اس سے مراد ان کی سچائی ان کے خلوص اور انتہائی وفاداری مراد ہے ہاں کیونکہ یہاں جو ہے جامعہ اس سے صداقت کا یہ کئی معنی آ گیا ہے سچ کہنے کے معنی میں آیا ہے خلوص کے معنی میں آیا ہے وفاداری کے معنی میں آیا ہے لہٰذا جب ہم یہ دعا کرتے ہیں وہ بے صداقات الخلی یعنی اے اللہ حضرت حجرت القبر سلام اللہ علیہ کے سچائی خلوص اور انتہائی وفاداری کا واضح یعنی یہ اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضول میں ہم حضرت خزاں قبر سلام اللہ اللہ کے خلوص سچائی ہاں اللہ کے حضور میں اور ساتھ ہی جو ہے حضرت رسول اکرم کے ساتھ بھی آپ کی سچائی انتہائی وفاداری اور محبت اور دوستی کو وسیلہ قرار دے کر ہم اللہ کے درگاہ میں دعا کرتے ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ, صلی اللہ کے ساتھ آپ کی جو سچائی ہے خلوص ہے اور وفاداری ہے جو دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے ان سے بڑھ کر جو ہے دوسرے نمونے اس امت کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں مل سکتا تو ایک معنی جو ہے اس کا یہ بیان ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور لغت میں صداقہ یعنی میل جول دوستی محبت دوستانہ تعلقات اور میں سچائی حقیقت اخلاص امانت داری صد یہ حسل کر سچ کہنا سچ بولنا اور صدقہ تصدیق کرنا یہ سارے معنی میں آیا تو یہاں پر جو ان معنی میں سے دوستی محبت سچائی اخلاص اور امانتداری سب مناسب ہے اس مقام پر یہ معنی میں استعمال ہوا ہے. تو ابھی صدا کا دل حدیث وجودہ میں صداقت یعنی معنیٰ یعنی اے اللہ ابھی صدا کا حضرت کے معنی ہی ہو جائے گا اِال اللہ میں حضرت خجہ کی علیہ السلام کے اللہ اور رسول کے ساتھ دوستی محبت سچائی اخلاص اور امانت داری کا واسطہ دے کر تیرے درگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تم میرے حاجتوں کو پورا کریں یہ معنیٰ پھر ابھی صداقت خدیجہ کا ہو جائے گا ہاں جی اور حضرت حجرہ صلی اللہ علیہ آپ کو بتائے رسول السلم کی پہلی زوجہ ہے اور امہات الممنین میں سے آپ کو سب سے زیادہ مقام و منزلت ہے جب تک آپ زندہ تھا رسول اللہ نے کسی اور سے شادی نہیں کیا حضرت حضرت الغراہ کے آپ کے رس اللہ سچائی کی وجہ سے آپ کو محسن اسلام کہا جاتا ہے اور حضرت فاطمہ کی والدہ علم علبۃسم کے نانی ہونے کی وجہ سے آپ کو اسلام میں خاد فضلت مقام حاصل ہے اس وجہ سے ہم انہیں وصلۂ دعا کرا دیتے ہیں آپ کی جو ہے ہاں یہ صداقت فاہم و فلاست کو دیکھیں کہ آپ ایک خاتون ہونے کے باوجود جو ہے آپ سلام اللہ علیہ کی بشرت ایسی روشن اور منور تھی کہ آپ نے حضرت رسول علام کو اعلان نوبت سے پہلے ہی آپ کو پہچان لیا اور آپ نے خود رسول اللہ علیہ وسلم کو شادی کی پیشکش کی اور نے تمام مال و دولت آپ کے قدموں پر نشاور کر دی اللہ کی بے پایان درود و سلام درود السلام اسبا معرفت حق شناس باق و طیب خاتون تھا یقیناً جو ہے آپ نے رسول اللہ میں ہاں ایسے خوبیاں آپ نے دیکھی جو باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے نہیں پاتے تھے آپ آپ جو ہے مکے کی سب سے امیر ترین خاتون تھیں ہن جی سب سے ایک باوقار خاتون تھیں اس دور میں مکے کے جو ہیں لوگ جو خاندانی طور پر امیر کا امیر کے ساتھ شادی کا سلسلہ تھا لیکن آپ نے دیکھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم کا مالات ہیں ایسے عظیم ایمان طاوا اخلاق امانت داری صداقت کی عظیم خوبیاں ہیں جو آپ نے اسی ایک تجارت کے خوب پڑھا اور یقیناً اسی محلے کے اندر ہے تو آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے جو ہے اپنی مال دولہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کی خوبیوں کو پہچانے کے بعد آپ نے پہچان پیشانے... سمجھ گئے کہ میرے لیے جو ہے اس حسی سے بڑھ کر اور کوئی مناسب رشتہ میرے لئے نہیں ہو سکتا یہ حضرت رضہ کی کمال ہے یہ حضرت رضا سلم اللہ اللہ کی بصیرت ہے ہاں جی کہ آپ نے رسول اللہ کو ایسے پہچانا جس وقت کوئی آپ کو نہیں پہچانتے تھے ہاں جی لیے جب ایمان لانے کے مرحلہ آیا تو جو ہی آپ رسول اللہ غارحرا سے نیچے اتر کے آیا آپ نے رسول اللہ کی جب آپ نے اپنے وسالت کی وہی لاہے کے ذکر فرمایا تو آپ نے فوراً تصدیق کر لیا ہاں جی تو خواتین میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی بلا چوں چلا اور معرفت کے ساتھ ہاں جی ایمان لانے والی ہستی اور ایمان لانے کے بعد ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم کر رسل اللہ کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرنے والے اپنی جان مال ہر چیز سے دفاع کرنے والے خاتون حضرت حجل کو اس کے بعد دوسرا احسان جو وجود ہے وجود جو ہے احسان سخاوت کے معنی میں جادہ جودن سخاوت کرنا جاد عل کرم کرنا مہربانی کرنا جادہ بھی نفس الب بولتے ہیں جان دینا جان کے بازی لگانا تو یہاں بنجے جو ابھی کا دل خاضی تھے میں یہاں حضرت خضر قبر سلم اللہ کی ثقافت اور کرم ہی ملات ہے آپ کی چونکہ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام مال حضور اگرم کے حوالے کر دیا اور آپ کو مکمل اجازت دے دیا کہ آپ جس طرح چاہیں اسلام کی ترقی مسلمانوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے اپنے ساری مال جو ہے آپ جس طرح چاہیں اللہ کی پارین بھی آپ صرف کریں دنیا میں عام طور پر خواتین وہ خواتین جن کے مال و دولت ہوتے ہیں ہاں جی اور تو ان زیادہ تر اپنے شوہر پہ اپنی مال و دولت جیسے فوقیت اور برتری چاہتے ہیں اور منت چراتے ہیں یہ واحد خاتون ہے جس جو اس زمانے کے لحاظ سے اگر آپ ہوتی تو آپ ہاں جی ارب پتی خاتون تھی کھرپ پتی خاتون تھیں لیکن آپ نے اپنے وہ تمام مال جو ہے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا اے اللہ کے پیارے بھی آپ جس طرح اسلام کی فلاح بہ بود کے لیے مسلمانوں کی مشکلات جو ہے حل کرنے کے لیے اس مقدس دین اسلام کو ہمج مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اس کی آبیاری کے لیے آپ جس طرح آپ حل کریں آپ مال کو خرچ کریں آپ کو مکمل اجازت دے دیں مکمل اذاٹی دے دیں, دیں تمام مال رسول اللہ خود کے حوالے کر دیا یہ عظیم اور با خاتون اس لیے رسلونہ نے مسلمانوں کے شعب اب طالب میں موصور ہونے کے دوران جو تین سال تا وہاں موصور ہے ان دوران جو حجر کو راہ کے مال سے ہی مسلمانوں کے مشکلات حل کرتے رہے اور صدر اسلام میں بھی جو آوحی کے مال سے مسلمانوں کے مسئلے حل کرتے رہے کیونکہ جو لوگ صدر اسلام میں یہاں پر ایمان لاتے تھے اکثر غریب لوگ ہوتے تھے غلام لوگ ہوتے تھے تو ان کو یقیناً مالی تاون کی ضرورت ہوتی تھی تو حجر خزہ ہی کے مال دولت سے ہے ہاں جی خرچ کیا سرگرمی آپ کو معلوم ہے کہ کی کیوں ہم حضر حجر سلام اللہ علیہ کے اس عظیم آپ کی سخاوت پہ ہم مشرہ اس لیے کرا دیتے ہیں آپ کے مال و دولت کوئی معمولی مال و دولت نہیں تھی آپ کے مال و دولت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ سیرت نگاہ مارخین نے لکھا ہے کہ آپ کے صرف تجارتی سامان شام اور یمن وغیرہ مثال میں دو دفعہ سفر ہماتے تھے تجارتی جو آپ کے جو شراکت دار لوگ سامان لے کے آگے کے وہ کے جاتے تھے تو جات فرماتے ہیں آپ کے صرف سامان لے کے جانے والے اونٹ جو ہے ان کی تعداد اسی ہزار کے لگ بھگ فرماتے ہیں صرف سامان ان پر لاد کے لے جانے والے اونٹوں کی تعداد اسی ہزار اب آپ اندازہ کریں پھر آپ اونٹوں پر جو سامان لادیں ان کی کیا قیمت ہے اس کے علاوہ کتنے اونٹ صحرا میں چھوڑے ہوئے اور کتنی اور دولت آپ کے پاس سے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو اس لحاظ سے آج کے دور میں لحاظ سے آپ یقیناً خراب پتی خاتون تھے لیکن اس کے باوجود یہ سب مال آپ نے اللہ کے دین کے آویاری کے لیے آپ نے صرف کر دیا ہاں جی لیکن جو ہے آپ نے یہ سب مال جو ہے مالد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ نے اپنے صوبور کہ آپ اپنے ثوابدیب پر اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کریں اس لیے جو ہے ہمارے دین بزرگان ددین حضرت خزرک اللہ سلم کو ہاں آپ کی صداقت اور آپ کی سخاوت کو جو اپنی دعو میں واصلہ کرا دے دیا اور آپ کی وجود گرامی کو ثقافت واصلہ کرا دے دیا اسی مقام پر وجود یہاں بھی ہیں ایک دعوت دعوت دعوت میں وجودت تہا بھی ہے تو جودت تہا و جوودا ہاں تیہ کا معنیٰ جو ہے یہ بھی نولمان باسما نقل کیا ہے تو جوودا وجودہ کے معنی عمدگی خوبی صلاحیت ہاں جی بہتر بنانے کے معنی میں آیا تو اس میں یہاں جو ہے اس معنی کے لحاظ سے جودھا بے معنی خوبی زیادہ مناسب ہے ہاں خوبی زیادہ مناسب ہے یعنی آپ کی پاک زندگی میں موجود تمام خوبیوں کا واسطہ پھر یہ معنیٰ بنے گا لیکن وجودہ وہی سخاوت والے معنی جو لبس ہے اور صداقت خدش سے وجودہ یہ معنی زیادہ مناسب ہے جو کہ اکثر دعوت میں بھی آیا ہوئے کیونکہ جو ہے حضرت حضرت قبر سلم اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی وجہ سے اسلام پھلا پھولا ہے جس جی طرح محققی نے لکھا اسلام پھیلنے میں تین چیزوں کا بڑا دخل ہے ایک اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا شجات مولا علیہ علیہ السلام تیسرا سخاوت حضرت قبرٰ سلام اللہ علیہ, علیہ ہاں جی اسی لیے جو ہے ہمارے دعاؤں میں جو ہے ابھی صداقت الخذ وجود ہے آپ کے سخاوت کا واسطہ کرا دیا ہے اور یہی جو ہے سب سے زیادہ مناسب ہے یعنی حضرت حجر القبر سلامۃ اللہ علیہ کے فضیلت کے لیے یہاں ایک حدیث ہے بی بی عائشہ اس کا ناقل ہے میں حدیث کا عربی بیان نہیں کرا صرف تاجمہ بیان کروں شابی نے مصروف سے اور حضرت اور اس نے حضرت عائشہ سے رواعت کی ہے حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک جو ہے جب بھی جاتے تھے حضرت خدیزہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کر جاتے تھے اور خوب اچھی طرح ان کی تعریف جب تک نہ کرتے تھے آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے جب بھی آپ گھر سے باہر لے جاتے تھے پہلے گھر میں خزاں کے فضائل کچھ خوبیاں بیان فرما کے پھر آپ گھر سے باہر نکل تھے اور اپنی بیویوں کے سامنے آپ ان کی فضائل بیان کر دیتے بیوی اچھا کہتے ہیں ایک دن حضور نے ان کا ذکر فرمایا ذکر خیر فرمایا تو یہ سن کر مجھ کو غیرت لاحق ہوئی اور میں نے آراض کیا وہ فقط ایک بڑیا خاتون تھی اور اللہ نے تعالیٰ نے اس کے عوض میں اس سے بہتر زوجہ آپ کو نہ فرمائی ان خود کی طلف اشارہ تھا کیونکہ رسول کے کی اجواظ میں آپ سب سے کم عمر تھے تو بیویا بی خود کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو میرا یہ کلام سن کر حضرت نہایت غضبناک ہوئے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ غصے کے مارے آپ کے بالوں کے سرے ہرنے لگے اور اشاع اور ارشاد فرمایا اے عائشہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس سے بہتر زوجہ مجھ کو ہرگز عطا نہیں کیا یعنی حضرت خزہ کے بعد ان سے بہتر مجھے اللہ نے جس طرح ہیں ان سے بہتر دیے ان سے بہتر مجھے کوئی زوجہ عطا نہیں کیا وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائے اور فضلت بیان کریں جب کہ تمام لوگ جو ہے میری نوبت کا انکار کرتے تھے اور اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب کہ تمام لوگوں نے میری تہذیب کی رہے تھے اور اس نے اس وقت اپنے مال سے میرے غمہاری اور ہمدردی کی جب کہ تمام لوگوں نے مجھ کو محروم کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے صرف اسی سے مجھ کو اولاد عطا فرمائی اور کسی عورت سے نہیں ایشا کہتی ہیں کہ ایشا کہتی ہیں کہ حضرت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احشاد سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کبھی بھی ہاں جی بی بیوی عاشق و برائی سے یاد نہیں کروں گا اور ہمیشہ جو ہے بلائی کے ساتھ یاد کروں گا تو عجان گرامی یہ حضرت ہاں جی حجرت قبرہ کی مقام مجلت حجر خجر قبرہ سلم اللہ علیہ کے دین اسلام کی سربلندی کے لاب نے اپنے چونکہ تمام مال و دولت کمال فراہ دینی کے ساتھ اور پوری پوری جو ہے رضائے رب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں جی اللہ کے پیارے نبی کو کہ رزاق ہوئے اللہ کے لزاق ہوئے مدن زرق صرف اور صرف اللہ کی رضاک اللہ آپ نے جب دے دیا تو اب آپ کی جو ہے آخری ایام میں یہ واقعہ آتا ہے ہاں جی آپ جو ہے اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضر حادم زہرا سے ایک دن فرمائی بیٹی میں آخرت کے سخر سے ڈرتی ہوں اور اپنی پذربار سے آپ نے یہ میرے درخواست پیش کرنا ان کو بتانا میں آخرت کی سفر سے ڈرتی ہوں لہذا وہ اپنا ابائے مبارک مجھے کفن کرنا یہ بات جو ہے آپ میری درخواست اپنے پدر و کو بتانا تو حضرت فاطمہ زہرہ سلم اللہ علیہ, علیہ یہ بات جو ہے اپنی والدہ گرامی کی یہ سفارش یہ درخواست لے کہ پدر بغوار کے کی حضور میں تشریف لاتے اور اپنی معصومانہ انداز میں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کو حضرت کو ارا کی درخواست پیش کرتی ہے کہ بابا میرے والدہ جو ہے آپ سے یہ درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنی ابوائی مبارک آپ کو غفن کر دیں اب آپ کی آبائی مبارک انہیں کفن کر دیں کیونکہ وہ آخرت کے سفر اس کی تنہائی سے انہیں خوف محسوس ہے ڈرتی ہے وہ آخرت کے سفر سے جب حضرت حضرت اللہ خا کی طرف سے یہ پیغام جو حد فاطمہ رسول اللہ کو پہنچایا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ہرا تھا اور آپ دعا بھر مارے اللہ خزہ کے سفر کو آسان فرما اور تو حضرت حضر کا مونی شمہ ہے آپ کی حق میں دعا بھر مادا کے سفر کے آسانی کے لیے دعا فرما مارے تھے اتنے میں جو ہے آسمان سے جبیل امین جو ہے تشریف لایا اور ہے اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور حضرت حضرت القمرا کو بھی سلام عرض کرتا ہے اجنگر میں آپ جان حضرت حضرت عرا کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ جو سلام بیجا جبنی المین کے ذریعہ سے کتنا بڑا مقام ہے کئی دفعہ سلام بیجا ہے جبی الم الرض حجہ بھی جواب میں رسول اللہ بھی یہی جواب جو ہم اوراد میں پڑھتے ہیں یہی جواباَََََََََََََََََََ فرماتے تھے اللّہ مانتا سلام سلام علیکم. سلام. السلام ممين كا السلام عليك حج السلام ہائنہ ربنبى السلام وعلك اللہ دعلام تبارک پر ربن الطع المالكلام یہ دحا آپ لوگ جواب میں دیتے تھے تو اللہ نے اس موقعے پر رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ رسم نبی جو ہے چونکہ حضرت خرجہ نے آپ سے سفارش کی کہ, کہ آپ کا ابائے مبارک ان کو کفن کر دیں وہ آخرات کے سفر سے ڈرتی ہیں یہ اللہ کے پیارے نبی آپ خجہ کو ہمارے کو رس کر دیں اور حضرت جبری الامین کے ذرائع سے جنت سے جو ہے حضرت سلام کے کفن بھیجا اور کہاں یہ اللہ تعالیٰ نے کفن بھیجا ہے اور کہاں ہے کہ اللہ کی پیارے نبی ہم حضرت قبرا کے بہت مغروس ہیں اللہ خاندہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت خزہ کے بہت مغروس ہیں اور حضرت خجہ کو کفن ہم نے کرنا ہے اللہ خاندہ جنگر میں آپ یہاں سے حضرت خرجہ کا مقام دیکھیں اور حضرت خجہ کو یقیناً پوری خلوص کے ساتھ عزی جی کے ساتھ ہم ان کو اپنی دعاؤں کو اشلا کرا دے دیں وہ اس چیز کی اہلیت رکھتے ہیں وہ اس چیز کے حقدار ہیں جو مسلمان جو ہے حضرت خزرہ کی عظمت کو سمجھیں اور آپ کو دعاؤں کے وسیلہ قرار دینے میں کسی قسم کے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اب اللہ کے انتہائی مکلم اور معزز اور عظیم ہستیوں میں سے ہیں یہاں کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے ہیں اے رب علیہ نبی خزر کو کہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ ہم حضرت خزرہ کے بہت مخروص ہیں اللہ خراب تو پھر کیا وہ نظر یہ ہوا کہ حضرت خاجر کو اللہ سلم اللہ علیہ کو دو کہن پہنائے ہندو ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کہن اور دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم کا آبائے مبارک بھی آپ کی خواہش کے مطابق تو یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کے خواہشات کا جو ہے اللہ بھی خیال رکھتے ہیں اللہ کے رسول بھی خیال رکھتے ہیں ہاں جی وہ جنت میں پہنے سے پہلے جنت لباس دنیا میں جنت میں پڑھنے سے پہلے دنیا ہی میں جنت کے دنیا ہی سے جنت کے لباس پہن کے جاتے ہیں کتنا بڑا مقام احضان کرامی حضرت حضرت الخراک ہاں جی ابھی جنت میں نہیں گئی ہے اور ایک جنت میں جانے سے پہلے جنتی لباس پہن کے آپ دنیا سے آ اللہ کی طرف جا اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو کتنا شان مرتبہ ہوگا ان کا خرت میں لہٰذا کیوں نہ ان کا اپنے دعا میں وسیلہ کیوں نہ قرار دے دیں کیونکہ آپ بہت ہی عظیم ملک ہیں دو جہان ہیں زہرا یا تھر جیسے عظیم خاتون کے والد گرامی ہیں رسول اللہ جیسے عظیم ہنسی کی کہ اللہ کی بات آپ کا مقانن کے زوجۂ مکلمہ ہے عیمۂت علیہ السلام کے جو ہے آپ نانی ہیں چم جو مادر گرامی ہیں تو لہذا جو ہے دروداسلام اور اس پاک و طیب ہستی پر اور اللہ جو ہے ان کا مقام و منزلت بلند ہے اللہ اور بھی بلند اور ہم سب کو انہیں عظیم ہستیوں کے ساتھ کل قیامت میں مشہور حل میں